میرا, میرا پیر میرا پیر میرا, میرا, میرا پیر میرا پیر میرا, میرا, میرا, میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تذکرہ امیر اہل سنت دامت برکاتم ملا ہمیں تو با برکر راتوں میں نیکی کے نام پر راتیں جگانا اسی نے تو سکھایا ہے شب قدر منانی اس نے سکھائی شب برات منانی اس نے سکھائی شب معج منانی اس نے سکھائی شب ولادت منانی اس نے سکھائی ساری تو نیک شب منانی اس نے سکھائیں جس نے اتنی ساری شب منانی سکھائیں جب اس کی شب آئی ہے تو ہم کیوں نہ منائیں ولادت باسعادت شیخ دلیکت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الایاس اختار قادر رضوی دامد برکات ملالیہ کی ولادت باسعادت 26 رمضان مبارک تیرہ سو انہتر با مطابق 12 جولائی 1950 سو پچاس بروز بدھ پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی کے علاقے بمبئی بازار کھارا در میں وقت مغرب سے کچھ دیر قبل ہوئی تیر آپ دامت برکاتم العالیہ کا اسم میں گرامی محمد ہے اور عرفی نام الیاس حضور سیدہ غوث العدم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلہ علیہ قادریہ میں بیت ہونے کی نسبت سے آپ دامت برکاتم العالیہ عادری امام عل سنت مجدید دینوں ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی تحقیقات انیکا پر مکمل کار بند ہونے اور والیحانہ عقیدت و محبت کی بنا پر رضوی ہر ہر سے میں حضرت کا موتقد ہوں الحمدللہ اور مجھے تو خدا کی قسم بڑا افسوس ہے کہ مجھے حضرت مل گئے ورنہ شاید میں ہوں خلیفہ اعلیٰ حضرت قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمۃ اللہ غنی کے مرید ہونے کی نسبت سے اتے ہیں اعتقاد کے اعتبار سے سچے پکے سنی اور فک میں آپ دامد برکاتم العالیہ آئمائے اربعہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رشمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار ہیں اس نسبت سے حنفی ہیں کنیت و تخلص آب دامد برکاتم العالیہ کی کنیت ابو بلال اور تخلص اختار ہے القابات پاک و ہند کے علماء کرام اور عوام میں آپ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے لقب سے مشہور ہیں علماء عوام اور مدی آپ کا نام نامی لینے سے پہلے عموماً شیخ طریقت کا اضافہ کرتے ہیں بعض اوقات آپ کو حضرت صاحب بھی یاد کیا جاتا ہے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بانی ہونے کی وجہ سے آپ دامت برکاتم العالیہ بانی دعوت اسلامی ہیں آپ کے شہزادے اور قرب خاص کی برکتیں پانے والے متعدد اسلامی بھائی آپ دامت برکاتم اللہیہ سے ارد و معروض کے وقت باپا کے اپنائیت بھرے لب سے بھی پکارتے ہیں آپ کا بچپن الحمدللہ للہ امیر آنی سنت دامد برکاتم اللہ کا بچپن عام بچوں سے حیرت انگیز تک مختلف اور مثالی اور صاف سے مزین تھا آپ بچپن ہی سے فرائض و بات کے ساتھ ساتھ تحجد نوافل کی پابندی کرتے اور خوف خدا وجن میں منجات پڑھتے اور عشق کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم میں جھوم جھم کر ناطے پڑتے دیانتداری خوش اخلاقی اور اس کے علاوہ بھی مزید خوبیوں سے آراستہ تھے آپ دامت برکاتم العالیہ کے محلے میں رہنے والے ایک اسلامی بھائی جو آپ کو بچپن سے جانتے ہیں انہوں نے ہلفیا بتایا کہ امیر اہل سندر دامت برکاتم العالیہ بچپن ہی سے نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے اس وقت بھی اگر آپ دامت برکاتم العالیہ کوئی ڈانٹ دیتا یا مارتا تو جواباً انتقامی کاروائی کے بجائے آپ دامت برکاتم العالیہ خاموشی اختیار فرماتے اور صبر کرتے ہم نے انہیں بچپن میں بھی کبھی کسی کو برا بھلا کہتے یا کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے نہیں دیکھا کم عمری ہی میں احکام شریعت کی پاسداری کرنا اور مدنی احتیاطیں اپنانا اس بات کی نشاندہی تھی کہ انشاءاللہ شاء اللہ اس مدنی مننے کے تقوی و پرہیزگاری کے انوار ایک عالم کو منور کریں گے بچپن کے کچھ دلچسپ واقعات باپا جانی کی زبانی اس وقت مجھے شور نہیں تھا مجھے لیکن جب شور ہوا تو, کھول ہی تو مزید میں ہمارے بارہویں کے بارہ واض ہوتے تھے گیارہویں کے گیارہ تو محرم شریف کے دس اور سلسلہ ہوتا تو ہم سمجھ تو پڑتی نہیں تھی شیرنی لینے کے لیے چلے جاتے تھے صحیح صاف بات کرتا ہوں وہ نان خطائی ملتی تھی کبھی جلیبی ملتی تو اس مسجد سے پھر ادھر, پودک کر ادھر پہنچ جاتے تھے ادھر جلیبی ملے گی ادھر وہ بوندیاں ملیں گی تو وہ شیرنی کھا کھا کے وہ مٹھاس کھا کھا کے مدینے کی مٹھاس دل میں اتر آئی تو وہ میں تھا مطلب چھوٹا ہی تھا میں تو بارہ روپیوں نور شریف میں منہ وار کی زیارت ہوتی تھی تو سب ناچ پڑھتے تھے ناچ شریف اسپیکر لگتا تھا اور سب بچے لائن سے ناچ پڑھتے تھے تو میرے کو ہی کہ میں بھی ناد پڑھوں اپنے کو پڑھنے آتی نہیں تھی کار میں نے بھی کسی کو میں بھی ناد پڑوں پڑھو باری آ میری بھی تو وہ گجراتی کی کتاب اٹھائی ناچ شریف چمک تج سے پاتے ہیں سب پانے والے ایک شیر پڑھا اچھا جب دوسرا پڑا تو اٹھانے گیا تو سر میرا ایسا بے سورا ایک صاحب تھے بےچارے تو وہ اس کو سب کو ڈیل کرتے تھے تو میں نے جب دوسرا شعر پڑا نا بات پکڑ کے پڑھ نہیں پایا میں لیکن مہر میں ایک شعر پڑ گیا چمک پس سے پاتے سب پانے والے دوسرا اسی مسجد میں ایک واقعہ اور بھی سنا تھی تو اب اس اور اذان میں سفید بننی شروع ہو گئی منڈے میاں جو ہوتے وہ پہلی سفے کھڑے ہو گئے تھا ریش بزرگ تھے اللہ کو میں نے نے کیا تو اس سے ایک تجربہ ہوا مجھے بچوں کو اس طرح جھاڑنا جو ہے اس کا دل توڑ دیتا ہے اور بری طرح توڑتا ہے میں نے اس کو معاف کیا اللہ بھی اس کو معاف کر میری بچی بہت چھوٹی تھی میں کہیں کسی مریض کوئی مریض تھا اس نے وہ یاد سلاموں کا ختم کرایا تھا بچی کو ساتھ لے کر گیا تھا وہ یاد سلامو یہ بہت آسان ہے تو وہ بھی پپڑیاں اٹھا کے یا سلامو و یا سلام پڑھے جا رہی تھی اور ہم لوگ بھی پڑھ رہے تو کسی نے اس پر اعتراض کیا یہ تو بچی ہے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اسی کا مقبول ہو یار اس کے گناہ شروع نہیں ہوئے اپنے آپ کی جوانی جس طرح امیر آپ نے دامت دامد برکات کا بچپن مثالی اور صاف کا حامل تھا اسی طرح آپ کی جوانی بھی تفوا پر کی داستان ہے بچپن کی طرح آپ دامت برکاتم العالیہ کی جوانی کا ابتدائی دور بھی معاشی حوالے سے انتہائی کٹن تھا مگر آپ نے ہمت ہارنے کی بجائے ازمائش سے بھرپور حالات میں بھی عزم و استقلال کے ساتھ دین کی خدمت جاری رکھی ایک موقع پر آپ دامد العالیہ نے بطور ترقی بھی دشاد فرمایا جس طرح آج کا نوجوان دنیا کی رنگینیوں کا شیدائی ہے اس کے برخلاف الحمد للہ الزفل رب وجل کے کرم سے جوانی میں بھی میری طبیعت ان خرافات کی طرف مائن نہیں تھی بلکہ اس وقت بھی عبادت تلاوت و اسلامی مطالعہ کرنے اور دینی مشاغل میں مصروف رہتے ہوئے مساجد میں وقت گزارنے کا ذہن تھا آپ العالیہ برکات خدا سبجل و عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم جذبہ اتباع قرآن و سنن جذبہ اخیا سنن زہد و تقوا افو درگزر صبر و شکر آجریوں ان کے ساری سادگی اخلاص حسن اخلاق جود و سخا دنیا سے بے رقبتی حفاظت ایمان کی فکر فروغ علم دین خیر خواہی مسلمین جیسی صفات میں یادگار اخلاف ہیں اس پرفتن دور میں جبکہ دنیا بھر میں گناہوں کی یلغار ٹی وی اور وی سی آر کی بھرمار اور فیشن پرستی کی پھٹکار مسلمانوں کی اکثریت کو بے عمل بنا چکی تھی ارے ہم اس سے بھی محبت نہیں کریں گے تو پھر محبت کی کس سے جاتی ہے اگر اس کی تو دل, دل میں نہ بیٹھے اس کی محبت بھی دل میں نہ بیٹھے تو پھر محبت کسے کی جائے گی ارے نماز ہی بنایا سنتوں پر چلنے کا جذبہ دیا جس نے ہمارے پینٹ شرٹ کو چائے کو دفاع کروا دیا اور ہمیں کرتا پائجامہ پہنا دیا ہمارے سروور ہمیں سجا دیے آپ سوچو کہ سے ہمارے چہرے پر داڑھی کھجوا دی اللہ کی رحمت سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر عنایت سے اگر اس سے بھی محبت نہ کی جائے تو آخر ہے جس سے محبت کی جائے گی ارے کروڑوں سلام ہے اللہ تبار تعالیٰ کروڑ و کرم ہے اس چھبیس کی تاریخ کو کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ کر دیا علم میں دین سے بے رقبتی اور خاص و عام کا صرف دنیاوی تعلیم کی طرف ہونے کی وجہ سے اور دینی مسائل سے نواقیفیت کی بنا پر ہر طرف جہالت کے بادن منڈلا رہے تھے غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو بگاڑنے کی ناپاک سازشیں کر چکی تھیں۔ مساجد کا تقدس پامال کیا جا رہا تھا لا دینیت و بد مذہبیت کا خلاف تھاٹے مار رہا تھا ہر دوسرا گھر سینما گھر منتا چلا جا رہا تھا مسلمان موسیقی شراب اور جوئے کا عادی ہو کر تیزی کے ساتھ بد اخلاقی کے امیر گڑے میں گرتا جا رہا تھا گلشن اسلام میں خدا ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی ان نازوک حالات میں اللہ زبل نے اپنے ایک ولی کامل کو امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے منتخب فرمایا جنہیں دنیا امیر اہل سنت کے نام سے جانتی اور پکارتی ہے قدلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد ابیا کا دن دامت دامد برکاز مولالیہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ایک ایک اسلامی بھائی پر انتظامی کوشش کر کے مسلمانوں کو عملی طور پر سنت اپنانے کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے دعوت اسلامی جیسی عظیم اور عالمگیر تحریک کے مدنی کام کا آغاز فرما دیا آپ دامت برکاتم العالیہ دور دراز کا سفر کرتے دن میں بسا اوقات ایک سے زائد مرتبہ بیانات کرتے اور بسوں ٹرینوں میں حتیٰ کہ پید سفر کر کے بھی مسجد مسجد گاؤں گاؤں شہر شہر خود تشریف لے جاتے آپ کے کھانے کا ٹفن آپ کے ساتھ ہوتا یہاں تک کہ نمک کی ڈبیاں اور پانی تک ساتھ رکھتے کہ کسی سے سوال نہ کرنا پڑ جائے مریضوں کی یادت کرتے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے اور کفن پہناتے نماز جنازہ کی امامت فرماتے اور کمیوں خوشی کے مواقع پر مسلمانوں کی ایسی دل جوئی فرماتے کہ وہ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ کے شریک سفر بن جاتے ہند کے بہت بڑے ایک عالم ہے وہ آئے تھے بابل مدینہ جنہوں نے دنیا دیکھی ہے, ورلڈ ہے وہ شخص میرے ساتھ فیضان مدینہ کے دو دن کی تبدیل ہو رہی ہے اور جب زینے چڑھ کر یہ فیضان مدینہ کے چہلنے آتے ہیں اور یہ اسلامی کا عالمی مدینہ مرکز دیکھ رہے ہیں اور جب پیدان مدینہ جامع مدینہ کی عمارت دیکھ رہے ہیں تو ٹھنڈی آئی وہ کہنے لگے پہلے سنت کے کام کا ایک وقت خواب دیکھا تھا آج پیدان مدینہ میں آگر اس کی تعبیر سے گیا خود فرماتا ہے دعوت اسلامی اس وقت کشتی نوح کی مثل ہے عظیم انقلاب امیر اہل سنت دعوت برکاتم العالیہ کی احساس ذمہ داری اور تقوا پرہیزگاری کی برکتیں دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے والے اسلامی بھائیوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہوئی جنہوں نے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں اور مستحب بات پر عمل پیرا ہو کر نیکی کی دعوت کی ایسی دھومیں مچائی کہ لاکھوں مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ملی اور وہ تائب ہو کر سلا تو سنت کی رابطے گامزن ہو گئے جو بے نمازی تھے نمازی بلکہ مسجدوں کے امام بن گئے بدنگاہی کرنے والے نگاہ نیچی رکھنے کی سنت پر عمل کرنے کی شہادت پانے لگے زرق برق لباس پہن کر گلے میں دوپٹہ لٹکا کر تفری گاہوں کی زینت بننے والیاں بے پردگی سے ایسی تعین ہوئی کہ مدنی برکہ ان کے لباس کا حصہ بن گیا ماں باپ سے گستاخانہ انداز اختیار کرنے والے با ادب ہو گئے چوری و ڈاکے کے عادی دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے لگے کسی غریب کو دیکھ کر تکبر سے ناک بھو چڑھانے والے آجی آج کے فیکر بن گئے ہر حسد کی آگ میں جمنے والے دوسروں کو ترقی کی دعائیں دینے لگے گانے سننے کے شوقین سنت و بھرے بیانات اور مدنی مذاکرات کے کیسٹ سننے اور مدنی چینل دیکھنے کے عادی ہو گئے فوج کلامی کرنے والے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم پڑھنے اور سننے لگے یورپی موالی کی رنگینیوں کو دیکھنے کے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے والے کعبہ مشرفہ وکم بد خطرہ کی زیارت کے لیے بےقرار رہنے لگے مال کی محبت میں گرفتار رہنے والے فکر آخرت کی مدنی سوچ کے حامل بن گئے شراب پینے والے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جام پینے لگے فضولیات میں وقت برباد کرنے والے اپنا وقت عبادت میں گزارنے لگے فوج رسائل و ڈائجسٹ کے شائق امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ و علما اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے رسائل اور دینی کتب کا مطالعہ کرنے لگے تفریق کے خاطر سفر کے عادی آشیقان رسول کے ہمراہ جائے خدا میں سفر کرنے والے بن گئے کھاؤ پیو جان بناؤ کے نعرے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے والوں نے اس مدنی مقصد کو اپنا لیا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے امیر علی سنت دعوت برکاتم العالیہ کا یہ فیضان صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہا بلکہ کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے کثیر غیر مسلموں کو بھی نور اسلام نصیب ہوا دعوت اسلامی جس کے مدنی کام کا آغاز چودہ سو ایک سن ہجری بامتاب انیس سو اکیاسی سن عیسوی میں شیخ طریقت امیر عالیہ سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد ایاس ستار قادری ردبی دامت برکاتم العالیہ نے اپنے چند رفاقا کے ساتھ کیا اللہ کی رحمتوں میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کی عنایتوں صاحبۂ کرام علیہ کی برکتوں اولیا اسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیم کی نسبتوں علماء و مشاہی کے اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی شفتوں اور امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی شب و روز کوششوں کے نتیجے میں باب المدینہ کراچی سے اٹھنے والی یہ مدنی تحریک دعوت اسلامی دیکھتے ہی دیکھتے باب الاسلام اسلام سندھ پنجاب کشمیر خیبر پختونخوا بلوچستان اور پھر پاکستان سے باہر ہند بنگلہ دیش عرب امارات سری لنکا برطانیہ آسٹریلیا کوریا جنوبی افریقہ یہاں تک کہ مدنی چینل کی آمد سے اور آگے کوچ جاری ہے اولاد کی تربیت آپ دامت برکاتم العالیہ نے اپنی اولاد کی تربیت بہت ہی آسان انداز سے انجام دی اور اس کا سمرہ یہ آیا کہ الحمد للہ یہ آج آپ کے بڑے شہزادے درس نظامی کا کورس مکمل کر چکے ہیں اور مزید کچھ دن دارالہل سنت میں مفتانی کرام سے فتوہ نویسی کی مشق کرتے رہے ہیں اور چھوٹے شہزادے درس نظامی کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جھوم جھوم کر ناطے پڑھتے ہیں اور آپ دامت برکاتم الالیہ کے دونوں شہزادے دعوت اسلامی کے بہترین مبلک بھی ہیں الحمد للہ یہ سفجل امیر اہل سنت دامت برکات الایہ صاحب قلم علی مدین ہیں آپ دامت برکاتم ملایا کو صفح مصنفین میں امتیازی حیثیت حاصل ہے جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا یہی وجہ ہے کہ عوام و خواص آپ دامت برکاتم العالیہ کی تحیروں کی شیدائی ہے اور آپ کی کتب و رسائل کو نہ صرف خود پڑھتے ہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کو مطالعے کی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں خرید کر مفت تقسیم بھی کرتے ہیں آپ کی چند مایا ناز کتب یہ ہیں فضان سنت کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب، جوابت کی تباہ کاریاں رفیق الحرمین رفیق الموت نماز کے احکام وغیرہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ دور شباب ہی میں علوم دینیا کے زیور سے آراستہ ہو چکے تھے آپ دامت برکات العالیہ نے حصول علم کے ذرائع میں سے کتب بینی اور صحبت علما کو اختیار کیا اس سلسلے میں آپ نے سب سے زیادہ استفادہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری رضوی علی رحمت اللہ کبھی سے کیا اور مسلسل بائیس سال آپ علی رحمت اللہ کبھی کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کو اپنی خلافت و اجازت سے بھی نوازا الحمد للہ کثرت مطالعہ بحث و تمہیز اور اقابل ارما اکرام سے تحقیق و تدقی کی وجہ سے آپ دامت برکاتم العالیہ کو مسائل شرعیہ اور تصوف و اخلاق پر دسترس حاصل ہے میرا بچپن سے شوق جو تھا وہ فک ہی مسائل کی طرف تھا تو اس میں بس وہ سے پوچھ پوچھ کر باقاعدہ پڑا ہوا نہیں ہوں مدرسوں میں لیکن علماء سے پوچھ پوچھ پوچھ پوچھ کر دو چار مسائل یاد کر لیے بس صدر شریعہ بدر و طریقہ بفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ کبھی کی شعرۂ افاق طالی بار شریعت کے تکرار مطالعہ کے لیے آپ دامت برکاتم العالیہ کے شوق کا عالم دیدنی ہے امام اہل دیو ملت اشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے فتح کے عظیم الشان مجموعے فتح رضا کا مطالعہ آپ کا خاص شغف علمی ہے شجت الاسلام امام محمد رضالی علی رحمۃ اللہ کی کتب بالخصوص اخیا العلوم کو آپ زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور اپنے متبصرین کو بھی پڑھنے کی تلقین فرماتے رہتے ہیں ان کے علاوہ دیگر اکابرین دامت برکاتم العالیہ کی کتب بھی شامل مطالعہ رہتی ہیں منجیات مثلاً صبر شکر توکل کنات اور خوف و رجا وغیرہ کی تعریفات و تفصیلات اور محنت مثلاً جھوٹ غیبت بگ کینا وغیرہ کے اسباب و علاج آسان و سہل طریقے سے بیان کرنا آپ کا خاصہ ہے جو یہ انسانوں کا سمندر لے کر یہ اماموں کے چاش سجا کر نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں سجا کر ان کو مسجدوں میں سجدے کروا کر ان کے قلب کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کامل محبت کی شمع جلا کر مدینے کی محبت کی جام پلا کر صحابہ کرام اولیاء کرام کی محبت کے جام پلا کر ان کو ایسا کر دے گا کہ یہ ایسے ہو جائیں گے کہ جس بھی حیائی کی طرف ان کو بولا جائے گا وہاں سے وہ بھی حیائی ختم کر کے وہاں سنتوں کا نظام ناخل کر دیں گے میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر پہلا سفر حج مدت دراز تک فراق مدینہ میں تڑپتے رہنے کے بعد بلاخر چودہ سو سنی ہجری میں پہلی بار امیرہ سنت دامت برکاتم العالیہ کو میٹھے میٹھے مدینے کی پرکیف حاضری کا پروانہ ملا سبا اس خوشی سے کہیں مرنا جاؤں دیارے نبی سے بلاوا ملا ہے بس اب کیا تھا دل میں پہلے ہی سے سلگنے والی عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کی آگ اب مزید بھڑک اٹھی اشک ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے عشق انداز بھی نرالے ہوتے ہیں ہجر و فراق میں بھی اشک باری حاضری کی اجازت پر بھی گریا آپ دامت برکاتم العالیہ کی منفرد اور کے فیات کی عکاسی ان اشعار سے ہوتی ہے مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقد میری جھولی میں اشکوں کا اکہار ہے تیرا سانی کہاں شاہ کونوں مکان مجھ سعاسی بھی امت نے ہوگا کہاں تیرے اف کرم کا شہید جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے جب مدینے پاک کی طرف روانگی کی مبارک گھڑی آئی تو اس وقت جو آپ دامد برکاتم العالیہ کی کیفیت تھی اس کو کما حق کہو بیان کرنا ممکن نہیں سرمایہ شاعری اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح امیر اہل سنت دامد برکاتم العالیہ کا سرمایہ شاعری بھی صرف ناتو منقبت اور مناجات وغیرہ پر مشتمل ہے جو اسلامی بھائی امیر اہل سنت دامد برکاتم العالیہ کی شب و روز کی مصروفیات سے واقف ہیں وہ حیرت زدہ ہیں کہ آپ دامد برکاتم العالیہ کو شعر کہنے کا موقع کیسے مل جاتا ہے اور پھر آپ دامت برکاتم العالیہ دیگر ارباب سخن کی طرح ہر وقت شاعری کے لیے مصروب بھی نہیں رہتے ہیں بلکہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم کی یاد تڑپاتی اور سود و عشق آپ کو بےتاب کرتا ہے تو آپ ناتیہ اشاروں و مناجات لکھتے ہیں شیخ طریقت امیر اہن سنت دامت برکاتم العالیہ نے حمد و نعت کے علاوہ صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بزرگان دین رحیم اللہ کی شان میں متعدد منقبتیں اور مدحیہ کسائد بھی قلم بن فرمائے ہیں لیکن کبھی بھی میں نے دنیا بھی کلام نہیں لکھا الحمدللہ میں نے جب بھی کلام لکھا تو ناطیہ منقبت والا گجراتی کلام لکھے الحمد الحمدللہ عزوجل اس وقت امیر اعلی سنت دامد برکاتم العالیہ کے پانچ ہزار سے زائد اشعار پر مشتمل ایک کتاب منظر عام پر آ چکی ہے جس کا نام ہے وسائل بخشش زباں میں فساحت امیر اہل سنت قلم میں نزاکت امیر اہل سنت اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ سنتوں کی خدمت کے شعبہ قائم فرمانے کے بعد سارا نظام مرکزی مجل شورا کے سپرد کر کے ان کی کارکردگی پر بھی نظر رکھتے ہیں اور ضرورت اصلاح کے مدنی پھولوں سے بھی نوازتے ہیں اللہ عزوجل ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق فرمائے آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم